صلاته السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سبق الله مولانا العلي العظيم وسبق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على من ان اللہ علیہ جو بندہ یہ چاہتا ہو के قیامت کے دن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو تو اس کا راضی ہو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر دود پاک پڑا کرے سب پاک سیدی یا حبیب اللہ سلاۃ السلام علیک رحمت یا سیدی یا محبوب رب العالمین حضرت گرامی قرآن حکیم کی جو آئے مبارکہ میں نے کلاوت کی ہے اللہ رب العزت خالی کام المان یہ وہ ہنسیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نقش فرما دیا ہے حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی اس آیا مبارکہ سے مناسبت یہ ہے کہ جب اس آیا مبارکہ کے آداد نکالے جاتے ہیں تو بارہ سو بہتر آداد بنتے ہیں اور بارہ سو بہتر ہی وہ شن ہجری ہے جس سن میں اللہ رب العزت خارک کائنات کا یہ پیارا کائنات سے تشریف لایا اور حضرات آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ایمان نقش فرمایا اس کی مثالیں تو آپ کی سیرت پاک دیکھنے سے بڑی واضح طور پر مل جاتی ہیں لیکن آپ تحدیق نعمت کے طور پر یہ فرمایا کرتے تھے اور جو حق ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو میرے دل کی ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا تو یہی سبب ہے کہ جب آپ کے قلب مقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلم قدرت سے کلم طیبہ تحریر کر دیا گیا ایک, ایک حصے پر باطل کی نفی تحریر کر دی گئی اور دوسرے حصے پر اپنے محبوب پاک پاگلیہ صلاحطلام کی رسالت اس بات تحریر کر دیا گیا تو سیدی سید حضرت عظیم الب اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہی کام کیا کہ آپ نے گستاخان خدا گستاخان مصطفیٰ کا رد بھی کیا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ صلاحم کی عظمت و شاندی بیان فرمائی محترم حضرات سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری بمطابق مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں بریلی شریف کے شہر مختصر سے اس شہر کے محلہ جسولی محلہ, محلہ باغران نے اس کا پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ القرین کی بارگاہ سے ایسے شہزیافتہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدیت کا تاج پہنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ رب العزل خالص کائنات کی جو عنایت اس وقت سے آپ پر تھیں کم لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس دور میں تو شاید کسی میں بھی نہ ہو برکت اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کا بچپن بھی بے مثال تھا لڑکپن بھی بے مثال تھا اور جوانیں بھی بے مثال تھی کہ آپ کی زندگی کے اگر ایک ایک گھڑی کا حساب لگایا جائے یہ ایک, ایک لمحے کا حساب لگایا جائے جو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی زندگی میں اتنی کم زندگی میں آپ نے کیسا عظیم کام فرمایا ہے اس پر انشاءاللہ شاء تعالی آگے چل کر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے بچپن شیخ کا ایک واقعہ آپ کے دارے گرامی جو آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کر آپ کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے تو آپ ان کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو ایسا ہی ہوا کہ استاد صاحب بیٹھے ہیں آپ تشریف لے کر گئے جا کر کہا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ استاد صاحب نے کہا آ جاؤ بیٹا جیتے رہو خوش رہو تو آپ نے کیا استاد صاحب سلام کا جواب یہ تو نہیں ہے تو فرمایا بیٹا میں نے آپ کو دعا دی ہے آنے آ کر تہنیت کی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا استاد جی یہ دعائیں سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جب کوئی تم کو السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہا کرو اور یہ تو چھوٹی سی بات تھی اس کے بعد پھر آپ کے سوالات ایسے عظیم ہوا کرتے تھے کم عمری نہیں ایک دن استاد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جن ہو یا انسان ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں نہ جن ہوں نہ کوئی فرشتہ ہوں بلکہ ایک انسان ہوں اور اپنے مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ السلام کا غلام ہوں پھر ایک دن آپ کے سال گلامی کہنے لگے کہ بس آپ مجھے اتنا بتا دو کہ آپ مجھ سے پڑھنے آتے ہو یا مجھے پڑھانے کے لیے آتے ہو مقصد یہ ہے کہ آپ سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ذات پاک سے ایسے ایسے سوالات پیدا ہوتے تھے جو اساتذہ کرام اس وقت کے عام اساتذہ کرام کے پاس کی بات نہیں تھی ان کے جوابات دینے اور یہ دنشتہ نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ استاد صاحب آپ ایک لفظ پڑھاتے تھے آپ اس کے الٹ پڑھتے تھے استاد صاحب پڑھاتے پڑھتے تھے تو بڑی کوشش کی لیکن لفظ درست نہ ہو سکا استاد صاحب اور طرح پڑھاتے تھے سعیدی عال حضرت البرکت اور طرح پڑھاتے تھے اتنی دیر میں آپ کے والد گرامی حضور رحمت اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے استاد صاحب سے فرمایا استاد صاحب کو دوسرا نسخہ قرآن سے دیکھ لیجیے مجھے لگتا ہے کہ اس نسخے میں قلم سے کچھ غلطی ہوئی ہے لکھنے میں جب دوسرا نسخہ قرآن منگوایا گیا دیکھا گیا تو اس نے الفاظ اسی طرح سے جس طرح سیدی اعلیٰۃم برکت کی زبان سے جاری ہو رہے تھے تو بعد میں آپ کے والد اللہ بار تعالی نے لفظ سے محفوظ فرمایا اللہ رب العزت خالی کائنات اللہ کریم نے ان کے قلم کی بھی حفاظت فرمائی اور یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے قلمکار جو تھے وہ پھسل گئے بڑے بڑے قلمکاروں کے قلم بھی گئے بڑے بڑے نام نہاد ادیب تھے اور جن کے بڑے بڑے اونچے دعوے تھے علمیت کے سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گساخی کے مرتکب ہو گئے برکت ربی اللہ تعالیٰ ان بارگاہ مصطفی علیہ السلام السلام میں ادب اور احترام اور آجی کا مرکہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب باطل القتوں کے ساتھ ٹکرانے کی بات ہوتی ہے تو سعیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ چان سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں ان کے مقابلے میں محترم حضراتی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سال کی عمر شریف میں نے ناظرہ کوڑانے کے مکمل طور پر, پر پڑھ لیا چھ سال کی عمر مبارکہ ملاج مصطفیٰ علیہ سلاۃسلام کی محفل ہے ہزاروں کا حضرت عظیم رضی اللہ تعالیٰ دو گھنٹے واضح فرمایا اب بتائیے تو صحیح آج کے دور میں چھ سال کا ایسا کون سا بچہ ہے جو ملاج مصطفیٰ علیہ سلاۃ السلام سے دو گھنٹے واضح کر سکے ہمارے بچے جب چھ سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا احساس ہوتا ہے کہ چلو یار اب اس کو مدرسہ میں بھیجا کریں اب اس کو مسجد میں بھیجا کریں اب اس کو کسی استاد صاحب کے پاس بھیجا کریں کہ یہ پڑھنا شروع کرے اللہ اکبر تو دیکھیے ہم ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اب اس عمر میں بچے کو پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کریں اور سیدی اعلیٰ عظیم البرکت ہیں کہ اس وقت کائنات کو سکھا رہے ہیں آپ نے ہزاروں کے مجمع میں دو گھنٹے تک سیدی اعلیٰ عظیم البرکت ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آکڑ سلاسلام کی عظمت و شان بیان فرمائی آپ کا میلا پاک بیان فرمایا اور محترم سے آگے چلیے تیرہ سال دس مہینے اور پانچ دن کی عمر مبارکہ جب آپ کی ہوئی اس دن آپ جتنے علوم اس وقت تک مر علاقوں میں ارد گرد جتنے علوم کا رواج تھا وہ سارے کے سارے پڑھ کر آپ تحصیل ہو گئے اور مشکی کی مسنت پر فائز ہو گئے اللہ اکبر اب دیکھیے پونے چودہ ساڑھے تیرہ یا پونے چودہ پونے چودہ سال کی کیا عمر ہوتی ہے اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں بالغ ہوا مجھ پر نماز فرض ہوئی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دین کی خدمتیں کرنے کے لیے مسند افتاح عطا فرما دی تو آپ کے والد گرامی پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے تو جس دن حضرت آل غلطی البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم سے فارغ ہوئے تو اسی دن آپ نے ایک فتویٰ لکھا لکھ کر جواب آپ کے والد گرامی کی اپنے خدمت میں پیش کیا جب آپ کے والد گرامی نے جواب ملاحظہ فرمایا تو اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا آج پھر مسند افتاح تمہارے حوالے کی جاتی ہے اس وقت سے لے کر سا زندگی آپ ہی فتوا دیتے رہے اور لوگ جب سیدی آل حضرت البرکت کے فتوا جات کو دیکھتے تو انگل نہ رہ جاتے اور بعض لوگ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آج اگر علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں بھی ہوتی تو سیدی اعلیٰ کے فتوا جات کو دیکھ کر داد دیئے بغیر نہ رہ سکتے تو حضرت محترم یہ اپنے آپ کی عمر مبارکہ فرمائے تیرہ سال دس مہینے اور پانچ دن کی عمر شریف میں اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی ایسی فضیلت بخشی آپ کو کہ آپ نے فتح نویشی شروع فرما دی اور محترم یہ تو ایک مختصر خاکہ ہے اب کے کی اندر کیا ہوا وہ دور کون سا تھا اٹھارہ سو چھپن عسوی آپ اٹھارہ سو چھپن عیسوی کو آپ جانتے ہیں کیسا شور تھا اٹھارہ سو ستاون میں جنگی ازادی لڑی گئی اور جب جنگی آزادی لڑی جا رہی تھی تو بریلی شیخ کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا سید حضرت آل عظیم البرانہ وہ آستانہ تھا کہ وہاں سے مجاہدین کی امداد بھی ہوتی تھی مجاہدین کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا تو پتا چلا کہ اسلام کی خدمات کے لیے یہ گھرانہ ہر وقت بڑھ چڑھ کر پیش ہوتا تھا اور یہی تو سبب ہے کہ جب ایک موقع پر حضور سید نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ آل حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کی حضور آپ ایسا کریں کہ یہ بدبخت لوگ استا نے رسول جو ہے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ ایسا کیا کریں کہ اپنے قلم کو ذرا نرم رکھیں آپ ان کو کچھ نہ کہا کریں ان کے بارے میں ذرا نرمی فرما لیا کریں تو سیدی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنکھو آ گئے فرمانے لگے ارے سید صاحب رونا تو اسی بات کا ہے کہ محمد رضا کے ہاتھ میں قلم ہے کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ان گستاخوں کا کلا کما کر دیتا تو رونا تو اسی بات کا ہے کہ میرے ہاتھ میں صرف قلم ہے محترم حضرات سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ کلمی جہاد فرمایا وہ عظیم کلمی جہاد فرمایا جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے اور یہی سبب ہے کہ میرے آقا حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ جب حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ حاضری کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے مفتیان کرام وہاں کے بڑے بڑے جیت علامہ جب سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ بکار اٹھتے ہیں کہ ان کو کوئی معمولی نہ سمجھو شیف جمالال جم جمالال رحمت اللہ تعالی آپ کو پکڑتے ہیں آپ رکھ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں مجھے اس پریشانی سے اللہ کا نور مل رہا ہے تو اور بھی بہت سارے علماء جنہوں نے سیدی اعلیٰ عظیم البرکت کی زیارت وہاں کی آپ کو دیکھا آپ کی علمی گفتگو ہونی تو بے ساختہ اٹھے کہ چودہویں صدی کا مجدد اگر اس وقت دنیا میں کوئی ہے تو وہ احمد رضا ہے تو محترم حضرات پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تھا دنیا میں پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا دین کے چہرے پر جو گرد ہو بار پڑ گیا ہے لوگوں نے عادتوں کو شمتیں سمجھ لیا ہے لوگوں نے نئی نئی بدعات اور خرافات ایجاد کر لی ہیں تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان بدعاتوں اور ان خرافات کے خلاف جہاد کریں اور دین متی کا جو چہرہ گرد آلوپ ہو جائے اس کو سجا کر سنوار کر اس کی تیاری سی شکل بنا کر پھر ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش کریں ابو دعوی شریف کی حدیث جو میں نے اپنے بیان کے خطبے میں پری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وبارک و وسلم نے اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ ہر سو سال کے سرے پر ایک ایسا شخص پیدا فرماتا ہے نئی جو اس امت کے دین کی تجدید فرماتا ہے تو اسی لیے چودہویں صدی کے مجدد سیدی حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام اشہ امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ تعالی تعالیٰ ہیں جنہوں نے کسی ایک محاذ پر نہیں جو لڑائی لڑی ہے اگر بات آئی تو میرے اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اگر ہندوؤں کی بات آئی تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہندوؤں کے خلاف جہاد کیا سکھوں کی بات آئی تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور اگر ان لوگوں کی بات آئی جنہوں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑھنے کا دعوی کیا نام نہاد مسلمان بھی بنے جب اور دستارے بھی پہنے مسجدوں کے مسجد کے اور نمبروں کے وارث بھی بنے اور نتیجہ تن کیا, کیا اپنے قلم کو اپنے جمیر کو اپنے ایمان کو چند چند پہ چند دلروں کے چند سکھوں کے انگریز کے ہاتھوں بیچ دیا اس بد بخش عیسائی کے ہاتھوں بیچ دیا اور اپنے ہی قلم سے دامن مصطفیٰ کو داغ دار کرنے لگے دامن صحابہ کرام کو داغدار کرنے لگے اہل بیت پاک کی تتر کی چادر پر داغ ڈالنے لگے اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ مجاہد نمو سے رسالت بن کر تحفظِ نمو سے رسالت کے لیے میدان میں اترتے ہیں آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ فرما دیتے ہیں کے رضا ہے خنجر برقبار خیر کریں ارے اعلیٰ حضرت کا قلم کوئی معمولی قلم نہیں ہے یہ تو خون خوار خنجر ہے اور بجلی کی طرح چمک کر پڑنے والا خنجر ہے جو بھی گساخیر چول سامنے آئے گا احمد رضا کا قلم خنجر کی صورت میں اس کو چیر کر رکھ دے گا اور یہی بات ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قلم میں ایسی جلانیاں دکھائی ہیں کہ آج تک مصور سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت کی ان عظیم کتابوں کا آپ کی ان عظیم تحریروں کا کوئی جواب نہیں دے سکے تو جب جواب نہ دے سکے تو نتیجہ تنقیہ کیا, کیا؟ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات پر کیچا وچالنا شروع کر دیا آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے آپ پر طرح طرح کے بھگتان لگانے شروع کر دیے لیکن اللہ رب العزت خالف کائنات اعنات دید الکیم کا یہ کرم ہے کہ دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے اب دنیا دیدار ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے امام احمد رضا کون ہے اور میں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے کرم اور فضل سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ آل عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم شخصیت ہے جس پر اس وقت پاکستان ہی نہیں انڈیا ہی نہیں مصر ہی نہیں بلکہ بہت سارے ممالک کی یونیورسٹیز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں مل رہی ہیں لوگ ان کی شخصیت پر ریسرچ کر رہے ہیں لوگ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں تو جیسے جیسے سیدی حضرت عظیم البرکت کی شخصیت کا چہرہ نکھرتا جائے گا دنیا کو پتہ چلتا جائے گا کہ سیدی سید حضرت عظیم البرکت کون ہے محترم حضرات بعض لوگ آپ کو صرف ایک شاعر سمجھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی بس ایک وقت ایک مولوی تھے ایک عالم تھے ارے اتنے پر اتفاق نہ کرو اتنا بخل نہ کرو میرے اعلیٰ غرت عظیم البرکت کے بارے میں سیدی اعلیٰ غرت عظیم البرکت صرف ایک عام سے مولوی نہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو سو پندرہ علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی جس میں ایک ہزار سے زائد اپنی کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور بہت سارے علوم تو ایسے ہیں کہ جو خود سیدی سعیدی حضرت عظیم البرکت کی اپنے ایجاد کردہ ہیں جن کے وہ امام ہیں جن علوم کے اور وہ علوم آپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے یا آپ نے اپنے شاگردوں کو سکھائے تو محترم حضرات پھر کون سا علم ایسا ہے کون سا میدان ایسا ہے جس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کام نہیں کیا پرانے کریم کا ترجمہ کنز ایمان صرف سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایسا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ اگر ہم اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ میں کی شخصیت کے دیگر تمام پہلوؤں کو نظر انداز بھی کر دیں آپ کی دیگر تمام تصانیف کو نظر انداز بھی کر دیں تو بھی کلام آپ کا جو کنز ایمان شیر کا تحفہ ہے اے اہل سنت وجمات پر ایسا عظیم احسان ہے جس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا محترم حضرات علماء کرام نے بہت بیانات اس پر فرمائے کہ کنز المان لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سب یہی ہے کہ جب قرآن کریم کے درج میں غلط کیے جائیں جب قرآن کریم ہی جو ذریعہ ہدایت ہے جس پہ عمل کر کے بندہ پھراتے مستقین پر چلتا ہے اسی پرانے کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا جانے لگے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ کا بنایا جانے لگے اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمۂ قرآن کند ایمان شریف رہنمائی فرماتا ہے جب کوئی ترجمے میں یہ لکھ دے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا نعوذ باللہ اللہ کو مکار فریدی دغاباز اور دعو کرنے والا کہہ دیا جیسے وقت نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ قرآن کندل الما شیف رہنمائی فرماتا ہے خبردار الوحیت میں بک بک نہ کرو تم سمجھتے نہیں ہو اللہ مت ہے وہ ہے اس کی ذات بابرکات منزہ عن العیوب ہے وہ ان مکاری دگا بازیوں اور فریب کاریوں سے پاک ہے وہ تو خوشی تدبیر فرماتا ہے جس سے کافلوں کے تمام مکر جو ہے ان کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے پھر اسی, طرح اسی, طرح اسی طرح جب سلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق غلط غلط ترجمے کیے جانے لگے بابا جدہ کا تیسرا پارہ ترجمہ کرنے والے یار لوگ اٹھے لغت کی کتاب پکڑی قرآن پاک ایک طرف رکھا اور لغت کی کتاب ایک طرف رکھی اور کاغذ قلم پکڑ کر بیٹھ گئے مترجم بننے کے لیے تو کیا ترجمہ کر ڈالا کہ ناؤز بلّہ ناؤز بلّہ آپ کو بھٹکتا ہوا پایا اور راہ دکھا دی دوسرا اٹھا نے کہا نہیں میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دے دی اللہ اکبر اب کیا کیا بیان کروں لذیم البرکت مجدید اسلام نے ظالم و ایسا ترجمہ کیوں کرتے ہو تم صرف اس کی ظاہر معنی پر نہ جاؤ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیسلم کبھی بٹکے ہیں نہ خود اللہ کا قرآن فرماتا ہے ماں بول ماں گواہ تمہارا صاحب تمہارا محبوب تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوا نہ رستہ بھٹکا اور تم اسی نبی کو ما اللہ گمراہ بھی کہہ رہے ہو رستہ بھٹکنے والا بھی کہہ رہے ہو جب تمہارے یہ ترجمے اغیار دیکھیں گے غیر مسلم دیکھیں گے تو وہ تمہیں دعوت نہ دیں گے کہ آؤ چھوڑو اپنے نبی کو جو تو تم ناز خود بھٹکا ہوا تھا جو خود گمراہ تھا وہ تمہیں کیا رہنمائی کر سکتا ہے تمہاری کیا رہنمائی کر سکتا ہے تمہیں کیا ہدایت دے سکتا ہے تم آ جاؤ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو تو محترم حضرات سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فکروں کا توڑ کیا آپ نے ارشاد فرمایا ارے بد مختوش کا ترجمہ ایسے نہ کرو بابا اس کا کو محبت میں خود رستا پایا اپنی محبت میں گم پایا فہدا تو اپنی طرف رستہ دیا محسرم حضرات یہی سبب ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے سے نہیں چھوٹتے تو یہی سبب ہے کہ آپ اپنے کلام اپنے بابرکت ناتیہ کلام نے جو آپ کے اک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلاط والسلام اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلاط والسلام کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ورنہ آپ کا مقصد شاعری نہ تھا اور نہ ہی آپ شاعری کے لیے دنیا میں تشریف لائے یہ تو وہ آپ کے وہ جذبات ہوتے تھے جب کبھی آپ موج میں آ جاتے جذبات بے قابو ہو جاتے ایسی ہوتی ہیں جو نثر میں نہیں لکھی جا سکتی ان کو نظم میں بیان کیا جاتا ہے تو یہی سبب تھا کہ پھر آپ کا قلم اٹھتا کچھ چند لمحات میں منٹوں میں ایسی ایسی ناتیہ اشار ایسی ایسی نعتیں ایسے ایسے قسائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تحریر فرما دیتے کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے تو یہی سبب ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ جناب آپ ہاتھ نرم رکھا کریں آپ نے ان بدبختوں کو دفع کریں رہنے دیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری جانا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربان ہے اور مجھے افسوس تو اسی بات ہے کہ احمد رضا کے پاس ایک جان ہے اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو میں ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیتا اسی لیے دی اپنے کلام میں آپ فرماتے ہیں کروتے نام تھے سیدھا کروں تیرے نام نہ جان پیدا نسے نام پان سیدا نہ بسے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں کیا کمال کا ادب اور کمال کی جان ہیں آقا رسول اللہ علیہ کروں تے نام فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یار رسول اللہ اگر میرے بس میں ہاں بھی فدا کر دوں آپ پر اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دو جہاں بس اتنا ہی دو جہاں پا کر کے بھی میرا دل نہیں بھرتا یا رسول اللہ علیہ سلاۃ اسلام اب میں کروں کیا کہ جہان ہے ہی اس وقت دو جو میرے پیشے نظر ہیں کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو یا رسول اللہ علیہ السلام احمد رضا کے اختیار میں ہوتا تو احمد رضا سارے کے سارے جہان آپ کے نام پر قربان کر دیتا تو محترم حضرات یہ تھی شان سید آل حضرت عظیم البرکت کی اور یہ تھا محبت کا انداز میرے میرا حضرت عظیم البرکت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں تو میں ارض کر رہا تھا کہ آپ نے جو مکھی لڑائی لڑی ہے انگریزوں کے خلاف لڑی ہندوؤں کے خلاف لڑی عیسائیوں کے خلاف لڑی جو بندی اور وادی حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گساخ اور بے ادب تھے ان کے خلاف لڑائی لڑی اور جب آپ حاضری حرامین کے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی عنایات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پر وہاں سوال ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا جی آپ آپ کے علم غیب شیخ کے بارے میں بتائیے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بخار کی حالت میں طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ساڑھے آٹھ گھنٹوں میں تقریباً ساڑھے پانچ سو صفحے کی کتاب اقدل کے نام سے تحریر فرما دی اور اس کتاب میں آپ نے کسی کتاب کا سہارا نہیں لیا لکھتے وقت کیونکہ آپ کے پاس لائبریری نہیں تھی اس وقت کتابیں وہاں موجود نہیں تھیں ہر حوالہ ہر ریفرنس اس کا زبانی تحریر فرمایا اور جی ابتدان عربی میں لکھی گئی اس کے بعد اس کے اردو بھی الحمدللہ ہو گئے اس کتاب کے تو ادولت کہ مکہ شریف کی دولت جو غیب کے مادہ کا بیان کرتی ہے یہ کتاب کا نام ہے اور آپ کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی کتاب کا نام ہی بتا دیتا ہے یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی ہے دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہر کتاب کا نام, نام میں ہوتا ہے تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہر کتاب کا نام عربی میں ہوتا ہے اور چوتھی خصوصیت آپ کی کتاب کے نام کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نام کی جب عادات جمع کریں تو جو سن نکلتا ہے جو تاریخ نکلتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سن میں یہ, یہ کتاب لکھی گئی ہے تو آپ کی کتاب کا نام ہی چار فائدے دیتا ہے تو بس کتاب کے اندر کے جو کمالات ہیں وہ آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کیسے بے مثال ہوتے ہوں گے تو آپ نے وہ اس مختصر وقت میں, دون میں آپ نے وہ یعنی تھوڑے کر جو جنتے کے قریب بنتا ہے اس میں آپ نے وہ تحریر فرمائی ساڑھے پانچ سو کی عربی کتاب ہے اور اللہ اللہ بے شمار آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے اور قرآن پاک کی آیات اور حادث مبارکہ جتنی بھی تحریر فرمائی اس میں بزرگان دین کے اقوال تحریر سب کے سب آپ نے زبانی تحریر فرمائے اور آج میں جب ان کو دیکھا گیا تو ان میں کوئی ایک بھی آیا مبارکہ یا ایک بھی حدیث پاک اپنے مقام سے دور و دور نہیں تھی جیسے سید اعلی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرما دیا تو آج کا دور تحریر کے لحاظ سے بڑا ہی آسان دور ہے بڑا ہی فائدہ مند دور ہے ہر سہولت موجود ہے اپنی لائبریری میں بیٹھ کر بندہ سب کچھ لکھ سکتا ہے ریسرچ کر سکتا ہے بہت کچھ بندے کے پاس دستیاب ہے اس کے باوجود کتابیں لکھنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں برسوں بیت جاتے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ کتاب لکھنا پڑتی ہے اور سیدی سگیر عظیم البرکت کو دیکھیے آپ نے اس دور میں کام کیا جب ایسے وسائل نہیں ہوتے تھے جب ایسے ذرائع نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی آپ نے ایک ہزار سے زائد کتب تقریب فرما دی جن میں سے ابھی ساری کتابیں مارکیٹ میں نہیں آئی ساری کتابیں ابھی تک چھپ نہیں سکی منطقۂ شہود پر جلو اگر نہیں ہوئی اور بعد ایسے ایسے علوم اور فنون میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں کہ جب وہ کائنات کے سامنے آئیں گی مخلوقات کے سامنے آئیں گی تو دنیا مانے گی کہ سید اعلیٰ حضرت صرف عالم نہ تھے ایک مولوی نہ تھے بلکہ آپ بہت بڑے سائنسدان تھے بہت بڑے جغرافیہ دان تھے علم ارضیات کے بہت بڑے ماہر تھے بہت بڑے طبیب تھے اور آپ بہت بڑے حکیم تھے یہ بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی شخصیت کی جو بھی آہستہ آہستہ مندر عام پر آ رہی ہے تو یہ سبب ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سرکار نام صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جس نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ کو جو پڑھتا جائے تاشب کی اینک اتار کر آج بھی پڑھے کوئی بدعقیدہ میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر سیدی اعلیٰ غیر عظیم البرکت کے خلاف دل سے نفرت نکال کر پڑھے آج بھی پہلے غیر جانبدار و کر ان کی کتاب پڑھے تو بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم نے آج تک صرف آپ کی مخالفت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر سیدی کو ہم پہلے سے پڑھ لیتے تو آپ کے غلام بن جاتے آپ کے مرید بن جاتے صحیح بات یہ ہے کہ کوشر نیازی جو خود جو بندیوں کا شاگرد ہے جو بندیوں سے پڑھا ہوا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ایک رسالہ لکھا تھا سید حضرت برکت پر امام احمد رضا ایک ہم جہد شخصیت کہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ ہمارے جیسے لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت محدید بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے اس کے رسول میں ڈوب کر قلم اٹھایا ہے عشق رسول میں ڈوب کر لکھا ہے اور اپنے منہ سے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں جو بندیوں کے پاس پڑھا ہوں در سے حدیث لیا ہے تو جب حضرت عظیم البرکت کی بات آتی تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھلے ان کی مخالفت کرتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا نہ کوئی عاشق رسول تھا ان جیسا نہ کوئی محب رسول تھا ان جیسا نہ کوئی عالم تھا نہ ان جیسا کوئی فقی تھا محترم حضرات اور قطب مدینہ سیدنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حب ال رسول علامہ اعلیٰ کی کچھ اشعار جو عربی میں تھے وہ دیئے تو وہ پڑھ کر بڑے ہی خوش ہوئے جھوم اٹھے تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا یہ کس کے اشعار ہے کہنے لگے کسی عربی کے بڑے بڑے زبان دان کسی بہت بڑے عربی دان کے اشعار ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو ہند کے رہنے والے احمد رضا کے لکھے ہوئے ہیں تو وہ بے ساختہ کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں لگتا کہ کوئی اجنی ہو کر کسی غیر عربی کے اشار یہ اشعار ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عظیم اشعار اتنی فصاحت و بلاغت ان اشار میں پائی جاتی ہے یہ کسی عرب کا خاصہ ہے تو یہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نہ ہو تب تک نصیب نہیں ہوتا زیدی علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس اردو زبان میں شاعری سمائی ہے اسی طرح آپ کی پانچ سو اشعار پر مشتمل عربی زبان کی کتاب بساتین الغران کے نام سے بچھپ چکی ہے مصر کی جامعہ الظہر میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے اس ہمارے پاکستان کے ایک بڑے نامور پی ایچ ڈی ڈاکٹر پنجاب یونیورسٹی کے میں چھتیس سال تک جو پڑھاتے رہے اس وقت فیصلہ آبادی دا یونیورسٹی آف فیصلہ باد کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر انہوں نے بھی سیری اعلیٰ عظیم البرکت کی عربی شاعری پر مقالہ لکھا ہے اس کے علاوہ چند دن پہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے صفحات کا مقابلہ سید حضرت آل عظیم البرکت کی عربی شاعری پر لکھا ہے اور اس طرح بے شمار کام ہو رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اجاگر کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کے بے شمار گوشوں کو بے نقاب کر رہے ہیں تو اب دنیا کو بتائیں گے کہ سیدی سید حضرت عظیم البرکت کون ہے تو محترم حضرات جی بے شمار کی تصدیق ہو رہی ہیں پہلے بھی میں نے ارد کیا کہ سیدی سید آل عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر جامع اظہر سے پنجاب یونیورسٹی سے انڈیا کی کئی یونیورسٹیوں سے آپ پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ وقت فکری اعلیٰ حضرت کا وقت ہے اور اہل سنت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے سنیوں جاگنے کی ضرورت ہے تمہارا امام اتنا عظیم امام ہے تمہارا متدد اتنا عظیم مجد ہے اس نے ایسی فکر دی ہے کائنات کو کہ دنیا مان رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ایسا کوئی نہیں تو ہمیں اب ڈر کر بیٹھنے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے جاگنے کی ضرورت ہے سیدی حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے آج کے ہم عظیم پروگرام میں یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے سیدی سید حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات کو عام کریں گے کیونکہ سیدی سید حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات ہی اس کے علیہ ہیلام کی اظہار کا بہترین ذریعہ ہے کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب میرے اعلیٰ عظیم البرکت نے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام نہ کیا ہو حضرات بڑی لطف کی باتیں ہیں بڑے ہی پیار بھری باتیں ہیں نان پارا ریاست کا والی جو بڑا امیر تھا اور بڑے بڑے شعرا نے کشیدے نام پایا تو کسی نے سیری آضرت عظیم البرکت سے کہا کہ آپ بھی لکھو تو آپ بھی اسے انعام پاؤ یا خود اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا آپ کی شاعری کو جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ شاعر تو کمال کے ہیں اگر یہ کوئی میرا کشیدہ لکھ دیں تو بڑی بات ہے تو جب آپ تک یہ پیغام پہنچا تو میرے اعلیٰ عظیم البرکت ربی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں پوری نعد شریف لکھی جس کا ایک شعر بھی پہلے میں نے پڑھا اور اسی نعد شریف کے آخر میں وکتا کے طور پر آپ نے کمال الفاظ کا انتخاب فرمایا دیکھیے ان الفاظ میں آقا ترین علیہ سلاۃم السلام کا حق نماخوری بھی ادا کیا اور اس ریاست کے والی کو بھی جواب دے دیا کہ خبردار میرا قلم کوئی اشرف علی تھانوی جیسا قلم نہیں ہے جو انگریز سے چھ سو روپیہ لے کر بک جائے میرا قلم کوئی رشید امن گنگوہی جیسا قلم نہیں ہے جس کو جب چاہے خرید لیا جائے میرا قلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بک چکا ہے اب یہ قلم جو بھی لکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی لکھے گا آپ فرماتے ہیں کروں اہل دبو رجا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو اہل دبو رجا اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین دین نہیں گری حضرت عظیم البرکت آپ مت کروں مداحلے بلر رضا یہ دولتوں والے یہ بادشاہتوں والے ریاستوں والے ان کی مداح کروں ان کی تعریف کروں پڑے اس بلا نے میری بلا فرمایا مجھے نہیں پروا میری بلا سے جائیں جہاں ان کو جانا ہے مجھے ان کی دولت سے غرض ہے ان کی ریاست سے غرض ہے ان کی امارت سے غرض ہے میرا تو مشن یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریب کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام گدا ہوں اپنے کریم کا تو آپ فرما رہے ہیں میں تو اپنے مصطفیٰ کریم علیہ ہی خراب کی بارگاہ کا گدا ہوں میرا دین پاری اب اس میں دیکھیے کمال کی لفاظی ہے فرمایا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو نام کہتے ہیں روٹی کو فارسی میں پارا نہ نہیں فرمایا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کے لیے قلم نہیں بیچتا احمد رضا نے قلم بیچا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلط السلام کے فضائل لکھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ نے صرف قلم ہی نہیں بیچا اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیا اور دوسرے الفاظ میں آپ نے فرمایا میرا دین نانگ تارا ریاست کے والی کے کسی لکھنا نہیں میرا دین اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلاق السلام کے ناطے لکھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں آپ کی زندگی کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے میرے مستفیٰ کریم علیہ سلاۃ السلام کی غلامی میں بسر کیا تو حضرات محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے علوم و فنون کی طرف اگر دیکھیں تو آپ کا فکری انسائکلوپیڈیا فتح رضویہ شریف کی صورت میں تیس جلدوں میں منظر عام پر الحمد للہ رب العالمین آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ نے بے چھوٹے بڑے رسالے تحریر فرمائے بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور ایسے ایسے وقت میں آپ نے جوابات ارشاد فرمائے ایک مرتبہ امریکہ کے پروفیسر نے کر دی کہ اس تاریخ کو بہت بڑا طوفان آئے گا بہت تباہی ہوگی فلاں ستارہ فلان سے ٹکرائے گا فلاں ادھر کو چلا جائے گا فلاں اپنے مدار سے ہٹ جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس تاریخ کو بہت بڑا زمین میں شگاف پڑ جائے گا ستارے ٹوٹ کر گریں گے لوگ پریشان ہو گئے مولانا نظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انڈینکسپریس جو اخبار تھا اس کا تراشا کاٹ کر اس کا اردو میں ترجمہ کر کے سیدی حضرت کی بارگاہ میں بھیجا سیدی سی حضرت رضی اللہ تعالیٰ جواب لکھا اور اخبارات میں چھپا فرمایا یہ انگریز جھوٹا ہے اس دن یہ تو طوفان کی بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تمہیں یہ بتاتا ہے اس دن تو تیز ہوا بھی نہیں چلے گی اور حقیقت ایسا ہی ہوا سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ویسا ہی ہوا انگریز کی پیشن جھوٹی ثابت ہوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلاط السلام سے غلام کا فرمان سچا ثابت ہوا اور پھر انگریزوں نے جو کچھ کارستانیہ کی نئے نئے نظریات دیے ان سے متاثر ہو کر یہ علی گڑھ والے جو سر کہلاتا ہے نیکری بحریے اور ہندو سکھ اور دیوبندی رحابی سبھی ان سے متاثر ہوئے سید امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان بن کر ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے مقابلے میں کھڑے رہے اور مستعفی کریم علیہ ہی صلاح السلام کا دفاع کیا اور محترم حضرات ابھی ایک لطف کی بات یہ ہے کہ بڑا ایک مشہور نظریہ ہے زمین کے حرکت کرنے کے بارے میں لوگ بڑے بڑے سائنس سائنسدہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی زمین حرکت کرتی ہے بڑی بڑی چیوریاں پیش ہوئی ان پر تحقیقات ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نے اس کے جواب میں کتاب تحریر فرمائی کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے زمین ساکن ہے لوگوں نے بڑا شور مسل بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو نظریہ جو ہے سائنس کے خلاف ہے سائنس دانوں نے بڑی تحقیقات سے یہ بات کہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین پہلے تو سیدی حضرت آل عظیم البرکت نے اپنے علم و فضل اور کمال سے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ زمین ساکن ہے قرآن و حدیث سے دلائل لیے تھے کہ اب سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں پہلے نظریات باطل تھے پہلے نظریات غلط تھے زمین واقع تن ساکن ہے زمین حرکت نہیں کرتی اور آپ دوستوں کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں اس وقت ایک مکالحہ جو ہے فیسز جو ہے اس بات پر ایکسپٹ لیا گیا ہے اور اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور ہمارے پاکستان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے علم ریاضی کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی زمین ساکن ہے تو آج ہال ہر ہا سال گزر جانے کے بعد بھی انگریزوں کے نظریات عیسائیوں کے نظریات سائنس کے نظریات تو باطل ثابت ہو رہے ہیں لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدید اسلام اشہ امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ کے نظریات الرضا خاں آج بھی صاف اور شفاف ثابت, ثابت ہو رہے ہیں سچے ثابت ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزل خالق جل عناص الکریم کو تقریب عطا فرما رہا ہے تو محترم حضرات سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام اشہ امام احمد رضا خاں آپ نے اپنی حیات مبارکہ با کمال تقریباً چار ماہ قبل پرانے کی ان کی آیا مبارکہ سے آداب نکال کر بتا دیا کہ اس سنگھ میں میرا وشال ہوگا اور تیرہ سو چالیس ہجری میں آپ کا با کمال ہوا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سید آل عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر مثال کمال ہونے والا ہے ادھر ملک شام میں ایک عاشق رسول ایک محبت والے بزرگ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسیب ہوتی ہے کیفیت انتظار کی ہے کی آقا یا رسول اللہ علیہ السلام خدا کا امید آبھی میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں آقا یوں لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار فرمایا جا رہا ہے تو میرے آکا کریم علیہ صلاحت السلام نے فرمایا ہاں مجھے احمد رضا کا انتظار ہے بزرگوں کی آنکھ کھلتی ہے پوچھتے ہیں احمد رضا کون ہے بتایا جاتا ہے ہند کا رہنے والا ہے بڑا ہی آج کے رسول ہے مصطفیٰ ہے تو جب وہ چلتے ہیں دنوں کا سفر تک جب بریلی شیخ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سید آلہ حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ علم نے این اسی فرمایا جب ان بزرگوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب نے زیارت کی جب سرکار علیہ سلاف انتظار فرما رہے تھے تو پچیس سفر المظفر تیرہ سیدرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ کے علم و, علم و فن کا علم و فضل کا یہ آفتاب غروب ہوا اور سید حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالی آپ اس دنیا سے فرما گئے لیکن قوم کو ایک نظریہ دے دیا ایک سوچ دے دی کہ لوگوں خبردار تمہیں کوئی جتنا بھی پیارا ہو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا معاملہ آ جائے جب نبی مکرم علیہ فخر کی عصمت اور شان کی بات آ جائے تو کسی کا لحاظ مت کرنا کسی کا خیال مت رکھنا سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی ہے یہ فکر دی ہے اور جتنے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان سب کا رد بلی فرمایا ہے اور یا رسول اللہ کے نعرے کو تقویت دی ہے سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے کا آخر میں آپ کا ایک کلام کچھ کی تنشار پیش کروں گا امید ہے آپ کو پسند آئیں گے کیونکہ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں سید عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کا رد بھی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کا دستور ہی یہ ہے جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرماتے ہیں ساتھ ہی آپ کے وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے خلاف طرح طرح, طرح کے ساتھ کرتے ہیں تو فرمایا ابھی یہی تو خوشی کی بات ہے جب تک وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تب تک ان کی زبان میرے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط و السلام کی سامنے بے ادبی کرنے سے تو رکی رہتی ہے جب تک وہ میرے خلاف لکھتے رہتے ہیں تب تک ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی گستاخی کرنے سے تو رکا رہتا ہے تو مجھے تو خوشی ہے کہ احمد رضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی ڈھال بن کر اس دنیا میں آیا ہے سرکار علیہ السلاطلم کا دفاع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو محترم حضرات یہ وہ سی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظیم شخصیت آپ کی عظیم شخصیت کے کسی ایک پہلو پر بھی بات کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے میں نے اس مختصر وقت میں کوشش کی ہے کہ آپ کی زندگی کے چند گوشوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ بیان کر دیا جائے